غراۃ وسلام ولی الحمد اللہ, وعلا نور اللہ عز و جل درس شفا شریف ہمارا جاری ہے الحمد اللہ طلا کی کتاب الشفا بریف حقوق المصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے سننے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں اور معجزات مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا باب ہمارا جاری ہے آج کی جو فصل ہے آج کا جو درس ہے اس میں قاضی اعظم کے رحمۃ اللہ دراڑے نے مختلف جمادات یعنی پہلے شجر کی درختوں کے حوالے سے معجزات بیان کیے تھے اب جمادات کے حوالے سے پتھر ہو گئے دیگر چیزیں ہو گئیں جو بے جان ہوتی ہیں ان کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان کو بیان فرمائیں گے سب سے پہلا معجزہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے بسا اوقات ایسا ہوتا کہ کھانا کھاتے اور کھانے میں سے ہمیں تسبیح کی آواز آیا کرتی تھی پڑ رہے ہیں جو کھانا ہے وہ تسبیح ادا ہوتا تھا پہلا واقعہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ کننا نسم تصبیح ہے تام وہی کہ ہم کھانا کھاتے اس حال میں کہ وہ کھانا کھایا جا رہا ہوتا اور طعام میں سے تسبیح کی آواز یا آ رہی ہوتی فرماتے ہیں فصل فی معجزات اخرى للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سائر الجمادات کی تسبیح الطعام و تسلیم الحدث ومثل هذا فی سائر الجمادات قال حدثنا القاضی ابو عبد اللہ محمد بن عیسی التميمی قال حدثنا القاضی ابو عبد اللہ محمد بن المرابطی قال حدثنا المهلب ابو القاسم قال حدثنا أبو الحسن القابسي قال حدثنا المروزي قال حدثنا الفربري قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لقد كنا نسمع تسبيح عام وهو يؤكله نسمع اگلا موجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ان کنکریوں نے تصویر پڑھنا شروع کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حتہ کہ ہم نے بھی اس تصبیح کی آواز سنی پھر ایک روایت کے اندر یہ ہے وہ کنکریاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی کے ہاتھ میں آئی یعنی حضر والسلام نے ان کو دی تو ان کے ہاتھ میں بھی وہ کنکریاں تصبیح پڑھنے لگی اور پھر اس کے بعد دیگر صحابہ رام علی مردوان کے ہاتھ میں آئیں تو پھر وہ تصبیح رک گئی اور ایک روایت کے اندر یہ ہے جو حضرت بزرگ فاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کنکریاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں آئی تو بھی تصبی کر رہی تھی اقدن صلی اللہ علیہ وسلم من حسن في ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى سمعنا ثمہ صبح ابی بکر في دینا فما سب ابو ذررین و ذکر اگلا موجوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتھروہی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے ساتھ مکہ میں تھے تو بعض مکے کے نواحی یعنی سائٹ ایریا کے اندر ہم گئے مختلف علاقوں میں تو فرماتے ہیں کہ فمستقبالہ شجرتن ولا جبلن الا قال لہو السلام علیکہ یا رسول اللہ یعنی جو درخت ملتا جو پتھر ملتا پہاڑ ملتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام عرض کرتا السلام علیکہ یا رسول اللہ شنانچہ فرماتے ہیں وقال علیہ <سؤال> حضرتر رضی اللہ تعالیٰ علہ سے روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جو مجھے سلام کیا کرتا تھا <تصفح> یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی جو اپ علیہ الصلوۃ کو سلام کیا کرتا تھا اس پتھر کو میں جانتا ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس پتھر سے مراد حجر اسود ہے۔ کہ حجر اسود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ارسل کیا کرتا تھا۔ راوی فرماتے ہیں وہ ان جابر بن سمره انھو علیہ السلام انی لعارف حجرن بمکہ کان یسلم علییا الحجر ایک اور روایت اسی حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے اشاد فرمائے کہ جب جبیل امین مجھ پر پہلی وحی لے کر آئے رسالت کا پیغام عام کرنے کے لیے دعوت دینے کے لیے میرے پاس پہلی مرتبہ یعنی غار حرا میں آئے تو اپ فرماتے ہیں کہ میں جس پتھر کے پاس سے جس درک کے پاس سے گزرتا وہ السلام علیکم یا رسول اللہ عرض کرتا تھا۔ فرمایا وہ انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لم استقبلني جبریل علیہ السلام بالرسالۃ جعلت لا امر بحجر ولا شجر الا قال السلام علیکم یا رسول اللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم جس پتھر اور جس درک کے پاس سے گزرتے وہ آپ کے سامنے سجدے میں جھک جائے کرتا تھا تو کیونکہ جمادات ہیں اور یہ مکلف تو ہیں نہیں نہ جمادات مکلف ہیں نہ حیوانات مکلف ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سدے میں جک جایا کرتے تھے یعنی فائدہ اٹھایا کرتے تھے کہ حضر علیہ السلّت کو سجدہ کر لیں انسانوں کو جو مکلف ہیں ان کو اس کی فرمات ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے کمالات پر اور حضر السلاۃ اسلام کی جمادات کیسے اتباع کرتے ہیں دیواریں پتھر سب کیسے حضر علیہ السلط اسلام کی پیروی کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں اس حوالے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی حدیث پاک ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے اندر چھپایا ان کو اور ان کے گھر والوں کو اور یہ دعا کی کہ جس طرح اس چادر سے میں نے ان کو چھپا لیا ہے سطر کر دیا ہے ان کا بچا لیا ہے ان کو تو اسی طرح ان کو جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرما اللہ کے بارگاہ میں دعا کی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دروازے کے کواڑ یعنی دروازے کے جو پٹ ہوتے ہیں یہ اور اسی طرح گھر کی جو دیواریں ہیں ان میں سے آواز آنے لگی آمین آمین نبی آمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں وفی حدیث العباس اذ اجتمل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلا بنیہ بملاعت ودعا لہم بالسطری من النار کا سطریہ ایاہم بملاعتہ فأمنت اس کفت البابی وحوائت البیت آمین آمین امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ اپنے والد یعنی امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو جبریل امین علیہ اللہۃسلام یہ ایک طبق یعنی ایک تھال لے کر حاضر ہوئے جس میں انار تھے اور انگور تھے حضور علیہ السلاط نے ان میں سے کھایا تو سب انگور اور انار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تسبیح کرنے لگے, سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگے مشہور روایت حضرت انس بن مالک اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل احد پر احد کے پہاڑ پر چڑھے فرجف ف تو احد تھر تھرانے لگا ہلنے لگا یا ڈھومنے لگا دوسرے لفظوں میں تو حضرت اسلام نے اس سے فرمایا اثبت احد اے احد ٹھیر جا ان نما علی کہ تجھ پر ایک نبی ہے یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صدیق یعنی حضرت ابو بکر عنہ اور دو شہید یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسی کی مثل ایک اور روایت حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے شیرا کے پہاڑ کے بارے میں ہے یہ خیر کے پہاڑ پر چڑھے یہ حضرات اور اس میں حضر السلاۃ اسلام کے ساتھ حضرت علی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی موجود تھے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا فانما عليك نبي تص پر ایک نبی ہیں ایک صدیق ہیں اور ایک شہید ہیں۔ و عن انس سعيد النبوي صلى الله عليه وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان و احدن فرجف بهم فقال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهیدان میس لحو ان ابی رتا و زاد او تلحت أَو <شَهِيدٌ> اور حضرت عثمان رضی اللہ عثمانے سے اسی حوالے سے ایک اور روایت ہے تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلاۃ اسلام کے ساتھ آپ کے دس صحابہ تھے بعض میں فقط حضرت ابو حضرت عمر حضرت عثمان کا دیگر بعض میں حضرت علی حضرت طلحہ حضرت زبیر کا یہ روایت جو ہے اس میں یہ تذکرہ ہے کہ آپ کے ساتھ دس آپ کے صحابہ تھے انا فہم حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں بھی اس میں تھا اور مزید یہ ان کو بھی زیادہ کیا حضرت عبدالرحمان بھی تھے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور دو کا ان کو تذکرہ یاد نہیں ہے جبکہ حضرت سعید بن زید کی جو حدیث ہے وہ بھی اسی طرح ہے اور اس میں بھی انہوں نے دس کا تذکرہ کیا اور اپنا تذکرہ بھی اس میں کیا حضرت سعید کا تو یہ نو افراد ہو گئے ایک کا نام یہ یاد نہیں تو 10 نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے ساتھ تھے جو مختلف مقامات پر مختلف مواقع پر پہاڑ پر رہے اور حضور علیہ السلام نے پہاڑ سے خطاب فرمایا فرماتے ہیں والخبر في شراء ايضا عن عثمان قد وما معه من اصحاب انا فيهم وزاد عبد الرحمن والسعد وقال النسيت اس وفی اسی حوالے سے پہاڑ کے حوالے سے ایک اور روایت ایک معجزہ ذکر کرتے ہیں کہ جب قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے یعنی جب آپ ہجرت کے لیے تشریف لے کر گئے تھے تو آپ علیہ کوہ سبیر پر چڑھ گئے یہ پہاڑ ہے مکے کا مشہور پہاڑ ہے مینا کے اندر کوہ سبیر اس پر حضور اسلام اوپر تشریف لے کے گئے اور وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے تو اس نے بارگاہ جسالت اللہ آپ مجھ پر سے اتر جائیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر انہوں نے آپ کو مجھ پر شہید کر دیا تو اللہ تعالی مجھے عذاب دے گا مجھ پر آپ کی شہادت ہو جائے تو اب وہ شہادت ہونی نہیں تھی اس طریقے سے تو غار ہرا کو شہادت ملنی تھی اس نے ارض کی کہ ادئی یا رسول اللہ آپ میرے پاس تشریف لیں یا رسول اللہ تولام تشریف لے گئے فرمایا کالیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ ایک اور روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی ومبر پر تشریف اور آپ نے یہ آیت پڑھی وما قدر اللہ حق قدری انہوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہ کی اللہ کی قدر جیسے اس کے شان کے مطابق تھی ویسی نہ کی یہ آیت پڑھنے کے بعد حضور اسلام نے یہ کہنا شروع کیا الجبار ہو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بزرگی بیان فرماتا ہے انل جبارو انل جبارو انل کبیر المتعل کہ میں ہی جبار ہوں میں ہی جببار ہوں میں سب سے بڑھ کر ہوں میں ہی بلند بالا ہوں تو جب حضر السلام یہ پڑھ رہے تھے تو ممبر کو وجد ڈا گیا فرجفل ممبر ممبر ہلنے لگا حتیہ کی اپنے عمر رضی علی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں خیال گزرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لے یعنی گر جائیں وہاں سے تو یہ حضر الصلاۃ اسلام کے موجزات میں سے ہے کہ آپ علیہ السلاط اسلام کی تسبیح سے ممبر کو بھی وشد آنے لگا فراجف المبر اس سے اگلی روایت حضرت ابن عباس علی اللہ عنہما ہے آپ فرماتے ہیں کہ کعبے کے ارد گرد تین سو ساٹھ جن کو انہوں نے پگھلا ہوا سیسا رانگ جو ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اچھی طریقے سے جمایا ہوا تھا ایسے نہیں کہ سیدھے کھڑے کر دیوں بلکہ ان کے پاؤں پکلے ہوئے شیشے کے ذریعے جما دیے تھے اور اس سے بڑی مضبوطی حاصل ہو جاتی ہے بالکل جمے ہوئے تھے اس میں وہ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے دن تشریف لے کر آئے مکہ مکرمہ تو آپ کے پاس چھڑی تھی آپ کے ہاتھ میں تو آپ علیہ السلاۃ والسلام ان بتوں کی طرف اشارہ کرتے جاتے چھوتے نہیں تھے نہیں صرف اشارہ کرتے اور یہ پڑھتے جاتے کہ جا الحق حق, البافل ان البافل کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے ہی والا ہے تو جس پتھر کی طرف جس بت کی طرف اشارہ کرتے جاتے وہ اب خود بخود گرتا چلا جاتا منہ کے بل گرتا چلا جاتا حتہ کہ ایک بھی بت وہاں پہ باقی نہ رہا صرف اشارہ کرتے جا رہے ہیں اور بت جو ہیں وہ پتھر کے اندر سیسے کے ساتھ بالکل جمے ہوئے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوتا جاتا ہے اور وہ بت چلے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم المسدہ عام الفتھی یعنی جس کی چہرے کی طرف اشارہ کرتے تو وہ گدی کے بل کی گرتا اس طرف اشارہ کر رہے ہیں یہاں سے گر رہا پیچھے کی طرف سے اشارہ کرتے وہ منہ کے بلا کے گر جایا کرتا تھا تو سارے واقعات تقریباً جو ہیں یہ ہیں اعلان نبوت کے بعد <تصفح> ایک ہی واقعہ جس کی دو صورتیں بیان کی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کے بچپن کے واقعات اس حوالے سے بیان کرتے ہیں چنانچہ حضرت استعمال ملک کے شام دو مرتبہ تشریف لے کر گئے ایک بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ وہاں پر گئے تو وہاں بحیرہ راہب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے یہ تھے اس وقت نصارہ سے تھے لیکن جو مذہب عیسا علیہ الصلاط تھا غیر محرف جس میں تحریف و تبدیلی نہیں ہوئی تھی اسی پر یہ برقرار تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلاط کو اللہ کا رسول و بندہ مانتے تھے اللہ کا بیٹا تسلیم نہیں کرتے تھے ان کے حوالے سے یہ ذکر کیا کہ یہ وہ تھے یعنی ایک مرج عالم تھے اس زمانے کے اندر لوگ یعنی خاص طور پہ ان کے مذہب والے ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور یہ باہر کسی کے لیے نہیں آتے تھے اندر ہی رہتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی کی غرض سے اپنے چچا کے ساتھ ملک شام گئے تو یہ لوگوں کو چیرتے ہوئے درمیان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور حضور کا ہاتھ پکڑ کے عرض کیا کہ حاضر سید العالمین آعمال کہ آعمال یہ تمام لوگوں کے سردار ہیں یب رحمۃ اللہ ان کو رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمائے گا جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے اس سے کہا کہ ما علموں کا تمہیں یہ کیسے پتا چلا انہوں نے یہ کہا بحیرہ راہب نے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی بھی درخت کوئی بھی پتھر ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاس سے یہ گزرتے مگر یہ کہ ان کے سامنے سجدے میں جھک جائے کرتا تھا اب وہ دیکھنے والی نظریں چاہئیں کہ وہ دیکھے کون تو اللہ نے ان کو یہ نظر فرمائی تو انہوں نے دیکھ لیا ایک بات انہوں نے یہ ارض کی دوسرا یہ بیان کیا کہ یہ جب آئے تو حضر السلاطو اسلام گئے ہوئے تھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے درک کے سائے میں تیزی کے ساتھ سب درک کی طرف چلے گئے تھے سایہ لینے کے لیے سب اس درک کی طرف گئے نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے اس طرف تو انہوں نے دیکھا کہ حضرال آ رہے ہیں اور آپ کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں اچھا اب جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے سارے دوڑ کے پہلے تو پہنچ چکے تھے درک کے سائے کے اندر کے ہم سایہ حاصل کر لیں اقا اسلام تو شفلی کرا ہے تو درک کا سایہ غزل الاسلام کی طرف اگیا تو اس بات کو انہوں نے ذکر کیا کہتے ہیں و من ذالک حدیثه مع راهب فی ابتدائی امره اذ خرج تاجرا مع عمه وكان الراهب لا یخرج لاحد فخرج وجاء على يتخللهم حتى اخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين يبعثه الله رحمه للعالمين فقال له اشياخ من قريش ما علمك فقال انه لم يبق شجر ولا حجر الا خر را ساجد ولا يسد الا النبي وذكر القصه ثم قال واقبل صلى الله عليه وسلم وعليه غمامته تظله فلم صلی اللہ تعالیٰ ایجماد کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر ہوئی اب اگلی فصل میں تازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ حیبانات کے حوالے سے جانوروں کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطی اور فرما بردار اپنے اسلط و اسلام کے ان سے جو موجودے ظاہر ہوئے ان میں سے کچھ معجزات کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں چنانچہ سب سے پہلا جو معجوزہ ذکر کرتے ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک بکری تھی یہ غالباً آپ کے نکاح سے پہلے کی بات ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک بکری تھی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم تشریف لاتے تو وہ بالکل کان سمیٹ کر وہاں کھڑی ہو جاتی اپنے مکان پر اپنی جگہ پہ ٹھیری رہتی نہ ادھر جاتی نہ ادھر جاتی کھڑی رہتی گویا کہ زیارت کرتی حضر اللہ اسلام کی برکتیں حاصل کرتی اور جب حضرال اسلام تشریف لے جاتے تو پھر یہ ادھر ادھر جانا شروع کر دیتی تھی چنانچہ فرماتے ہیں فصل فی, ال آیات فی دروب قال اب الحسین الحافظ قال حدثنا أبي قال حدثنا القاضي يونس قال حدثنا أبو الفضل الصقلي قال حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قال حدثنا أبو العلائ أحمد بن عبران قال حدثنا محمد بن فضير قال حدثنا يونس بن عمر قال حدثنا مجاهد عن أعيشة رضي الله طلع عنها قالت كان عندنا داجن روایت اللہ اللہ اللہ اللہ کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی محفل میں تشریف فرما تھے ایک آیا جس نے گوہ کا شکار کیا جانور ہے چھوٹا سا اس کا شکار کیا ہوا تھا وہ اس کے پاس موجود یعنی اس کو قید کیا ہوا تھا مارا نہیں تھا کرام علی مریدوان بڑے ذوق کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں تو اسی نے اس کو تعجب میں ڈالا ہوگا تو اس نے پوچھا کہ من ہا دا یہ کون ہے صحابہ نے عرض کی کہ نبی اللہ اللہ کے نبی ہے عربی نے اپنے باطل معبودوں کی اس وقت تک جب ایمان نہیں لائے تھے باطل معبودوں کی قسم کھائی کہ تو عزہ کی قسم میں ان پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ یہ گوہ ان کے اوپر ایمان نہیں لے اتی تو اس نے اس گوہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھینک دیا فعاجبه بلسان مبین اب اس نے گوہ نے بڑی فصیح اور واضح زبان کے اندر حضرت استاد اسلام کو جواب دیا جس کو فرماتے ہیں کہ یسما القوم جمی تمام لوگ سن رہے تھے ساب کیا, کیا؟ لبئی کا وسعد کا یا زئی نمام واف القیامہ <تصفيق> کہ وہ ذات کہ قیامت میں آنے والے تمام لوگوں کی زینت ہیں جو سب سے بڑھ کر مزین ہیں ان کی بارگاہ میں حاضری ہے ان کے در پر میں حاضر ہوں تو حضر السلاط اسلام نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے تو اس نے کہا کہ میں اس کی عبادت کرتی ہوں کہ جس کا عرش آسمان میں ہے جس کی زمین میں بادشاہی ہے سلطنت ہے سمندر میں اسی کے راستے ہیں جنت میں اس کی رحمت ہے جہنم میں اس کا عذاب ہے پھر حضر الصلاۃ اسلام نے پوچھا کہ فمنانا میں کون ہوں تو اس نے عرض کی کہ رسول رب العالمین رب العالمین کے رسول ہیں وہ النبیین خاتم النبیین ہیں قد اس کا جس نے آپ کی تصدیق کی کامیاب ہوا وہ خواب کا جس نے آپ کی تقزیب کی تباہ و برباد ہو گیا اسلام لے کر ظاہر گئے آمد آمد آمد اتنا عظیم معجزہ دیکھنے کے بعد شقی ہی ہوگا کہ جو ایمان لے کر نہ آئے اور قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ کیڑے پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ ہم یہ کتاب جو لکھ رہے ہیں والنبوۃ و رسالت پر دلائل قائم کرنے کے لیے نہیں لکھ رہے بلکہ اس کا مقصد اہل ایمان کی محبت کے اندر اضافہ کرنا ہے ان کے عشق کے اندر اضافہ کرنا ہے فرماتے ہیں وروبیہ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاں فی محفل من اصحاب اذ جاء اعرابیون قد صاد ضبا فقال من هذا قالوا نبی اللہ فقال واللات والعزى لا امنت بك او يؤمن بك هذا دب وطرحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا دب حضره سته والسلام نے اس کو پکارا کہ اے گو فاجابه بلسان مبين يسمعه القوم جميعا لبيك وسعديك يا زين من وقف القيام کالا من تھو کالا فی الدی سلطان جنتمت اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بھیڑیے کے کچھ واقعے ذکر کرتے ہیں کہ بھیڑیے نے مختلف لوگوں سے کلام کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ان کو خبر دی یعنی مختلف مقامات پر مختلف بھیڑیوں نے اس طرح کا کلام کیا جس کی وجہ سے کئی صحابۂ کرام علی ملزوان ایمان لے کر آئے اس میں سے کچھ واقعات ذکر کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک چرواہا یہ اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا تو بھیڑیا آیا اور بکری کے سامنے آ گیا اس کو لینے کی اچکنے کو اس نے کوشش کی تو چرواہے نے فوراً اپنی بکری کو لے لیا تو جس طرح کتا بیٹھتا ہے کلائیاں پھیلا کے زمین پہ اپنی مکت بیٹھا کے بیٹھتا ہے جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو اسی طریقے سے یہ بھیڑیا بیٹھا پاؤں پھیلا کے دو پاؤں آگے کر کے اور اس نے اس چرواہے سے گفتگو کی کہ اللہ تک تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو میرے اور میرے رسک کے درمیان ہائی گیا یہ یعنی بکری مجھے کھانے نہیں دی ترواہ تو کہنے لگا کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ ایک بھیڑیا انسانوں کی طرح کلام کر رہا ہے تو اس بھیڑے نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں تو کہا کیا تو کہا کہ یہ بتریلی زمینوں کے درمیان یعنی مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں جو لوگوں کو پچھلے زمانے کی بھی خبریں دیتے ہیں امبا ما سبق تو یہ اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں جو لوگوں کو غیب کی خبریں دیا کرتے ہیں سبق تو وہ رائی یعنی چرواہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضر الساط استعمال کو ساری باتوں کی خبر دی پھر اس کے بعد حضور الصلاط اسلام نے کھڑے ہو جاؤ اور ان تمام کو یہ واقعہ کرو تو انہوں نے بیان کیا اور حضور وقال للرأي ألا تتقلها حلد بين وبين رزقك قال الرأي ألا عجب من ذئب يتكلم بكلام الإنس فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق فأتى الرأي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قُمْ فَحَدِّثْهُمْ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ وَالْحَدِيثُ فِيهِ قِسَّةٌ وَفِي بَعْدِهِ طُولٌ اسی طرح کے واقعات چند اور قاضی آزمال کی رحمت اللہ علیہ نے جو بھیڑیے کے کلام سے متعلق ہیں وہ ذکر کی ہیں ان کو سنتے ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مربی روایت کے اندر یہ ہے کہ بھیڑیے نے یہ کہا کہ انت اعجبوا واقف نمی کا کہ میں تو جو بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے انسانوں کی زبان میں میرا گفتگو کرنا بڑی تعجب کی بات ہے لیکن تم اس سے بھی بڑے تعجب والے کام کر رہے ہو کہ تم یہاں پر اپنی بکریوں کے پاس کھڑے ہوئے ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو چھوڑا ہوا ہے حالانکہ یہ وہ ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و نے ان سے بڑھ کر کوئی قدر والا مبعوث ہی نہیں فرمایا ہم ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور اہل جنت ان کے اصحاب کو ان کے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے قتال کو بھی دیکھ رہے ہیں اور تعجب کی بات یہ ہے کہ تمہارے اور اس نبی علیہ السلاط اسلام کے درمیان صرف ایک گھاٹی ہے اس گھاٹی کو کراس کرو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر میں شامل ہو جاؤ یہاں تک ہو گیا بھیڑیا کیا کرتا ہے بکریوں کے پاس آئے تو حملہ کرتا ہے اب اس نے موجودہ دیکھا ہے عجیب بات سنی اس نے تو کا تو جاؤں گا لیکن یہ جو میری بکریاں ہیں اس کی حفاظت کون کرے گا تو اس بھیڑیے نے کہا کہ انا ارآرتا چڑنے دو یہ چرتی رہیں گی اور میں ہی ان کی حفاظت کرتا رہوں گا تو غن مہو اس کے سپرد کیا بکریوں کو اور خود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اپنا قصہ ذکر کیا اور اسلام لے کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاد فرما رہے تھے اس بات کا ذکر کیا حضور علیہ وسلاۃ اسلام نے فرمایا کہ اپنی بکریوں کے پاس لوٹ جاؤ جیسا رکھ کر آئے تھے ویسا ہی پاؤ گے وہ آل کہتے ہیں کہ وہاں پہ, پہ پہنچے تو فوجت اسی طرح ان بکریوں کو پایا اب انہوں نے اس بھڑی کے ساتھ مہربانی کی اور اس کے لیے ایک بکری کر کے اس کے سامنے ركبي واسلام سبب بن گئے ان کے حديث الذكر عن ابي هريره وفي بعض الطرق عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه فقال الذئب أنت أعجب واقفا على ظنമിക وتركت نبيا لم يبعث الله قط نبيا أعظم منه عنده قدرا قد فتحت له ابواب الجنه واشرف اهلها على اصحابي ينظرون قتالهم وما بينك وبينه إلا هذا الشعب فتصير في جنود الله قال الراعي من لي بغنمي قال الذئب أنا أرعاها حتى ترجع فأسلم الرجل إليه غنمه ومضى وذكر قصته وإسلامه ووجوده النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عد إلى غنمك تجدها بوصرها اسی طرح حضرت احبان بن اوس بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں اور یوں ہی حضرت سلما بن امر بن القوا یہ بھی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اور اپنے اسلام لانے کا سبب بھی اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح بھیڑیے نے ان سے بھی کلام کیا اور یہ لوگ اسلام لے کر آئے فرماتے ہیں انبان ابن اوسن ایک اور واقعہ اسی حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ ابو سفیان ربی اللہ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے یہ اور سفان بن امیہ یہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں سے بھیڑیا گزرا اور وہ ایک ہرنی کا پیچھا کر رہا تھا اب پکڑنے والا تھا یا پکڑ چکا تھا کہ وہ ہرنی جو ہے وہ حرم کے اندر داخل ہو گئی حرم میں داخل ہوئی تو حرم کا احترام بھیڑیے بھی کرتے ہیں اس نے اس کو چھوڑا اور وہاں سے پلٹ گیا تو بڑا تعجب کیا ان دونوں نے کہ یہ کیا ہوا تو بھیڑیے نے کہا کہ اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ ہو یہ مدینہ منورہ میں ہیں تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں اور تم ان کو جہنم کی طرف بلا ہو یعنی وہ تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں ہدایت کی دعوت دیتے ہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں اور تم ان کو کہتے ہو کہ نہیں جی ہمارے آبا اجداد کا دین اختیار کرو تم جہنم کی طرف بلاتے ہو یہ اس سے بڑھ کر تعجب کی بات ہے تو حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے لات و کی قسم کھا کے کہا کہ اگر یہ واقعہ یہ بات اہل مکہ کے سامنے تم نے ذکر کی نا تو اہل مکہ سارا کا سارا مکہ خالی کر کے مدینے چلے جائیں گے تو یہ ہمارے سامنے ذکر کی اچھا وہ دوسروں کے سامنے ذکر نہیں کی ورنہ سب نے مکہ خالی کر دینا تھا اسی طرح کا ایک واقعہ یہ ابو جہاز اور اس کے ساتھیوں کے سامنے بھی پیش آیا لیکن اس کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی حضرت ابو سفیان پھر بعد میں اسلام لے کر آ گئے تھے فرماتے ہیں وقد روى ابن ذهب مثل هذا أنه جرى لأبي سفيان بن حرب وسفوان بن أمية مع وجداه أخذ ذبيا فدخل الذبي الحرم فانصرف الذئب فعجب من ذلك فقال الذئب عجب من ذلك محمد بن عبد الله بالمدينة ويدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النار فقال ابو خلوفا مثل وأنه ابی اس طرح کے اور واقعات بھی قاضی یازمال کی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کی ہیں ان شاء اللہ تبارک و تعالی اسی حوالے سے اور جانوروں سے متعلق معاملات پیش آئے حیوانات سے متعلق پیش آئے اس کو ہم اپنے اگلے سبق کے اندر اگلے درخ کے اندر بیان کریں گے رب العزت وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات ہمیشہ بیان کرنے کے توفیق عطا فرمائے حضر الصلاۃ وسلم کی عقیدت محبت ہمیں نصیب فرمائے آمین النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم